سہال اللہ ینلین <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> you mm -hmm. there may شریف حوالے گیا وقت حضور فرمان شریف جناب دے سامنے بیان دا. سبحان دا اللہ اللہ. دا اس <سلام> نشیم فرمان کہ اللہ و تبارک و تعالی جاس روگ نے نا خاص روگ انہوں کے سب تو پہلی سخ اور فہرست جہگ اور رسول سو تیرہ رسول مخلوق پہلی سف د جب تو اتنے درجے تھے وہ رسول نے بعد اللہ نبی نے نبیا تو بعد سدی تین سی تین تو بعد نے سالہن جہ لوگ اللہ دا بلی آخیا جاتا ہے فرحان یہ بلی لوگ نے خاص لوگ نے فقیر لوگ عارف بلہ اللہ سونے کی مارفت رکھن لے لوگ اس سارے جتنے بھی رہ سال کے اندر آ انہاں لوگا دے فضائل دے اندر کوئی شک نہیں اگر سمجھے جی اچھی طرح یہاں لوگوں کے فضائل اور مناقب اور ان لوگوں کی آزمت شان و شوقت دے کوئی شک نہیں بڑی شان والے لوگ نے بڑی آزمت والے لوگ نے بڑے اہل فضیلت لوگ نے باقی مخلوق کے خدا کے رکھنے والے یہ لوگ یعنی ساری مخلوق اثا انہوں کے فضائل بھی ہیں بیان بھی کرنے من اور فزائل مناخب تفسیل اور احادیث کتاباں بڑھیاں پڑھیں لکھن والے سارے کابل نے بڑے بڑے بزرگ نے بلد. لیکن جیڑی گل میں جناب کو سمجھا چاہتا ہوئے یہ کہ انہوں نے فضائل اور شان شوقت اور عظمت دے اندر کوئی فرق نہیں کوئی شک نہیں بے شک نے مولا سونے نے یہاں بڑے بڑے دار جہ تو بڑا دنتا کروائے لیکن اسان یہ دیکھنا کہ سانو کا حکم ہے اصا کی کرنا ہے کیا سانو صرف یہ حکم ہے کہ یہاں لوگ کے فضائل بیان کرو سنو سناؤ اس واسطے دے پیچھے چلن دی کوشش کرو آسان چیز سمجھنی تھی اج کے دور دورے جو ویخ رہے ہو گا ہر پاس نبیان دے دے کے دے گوساں دے قطباں دے کلندرا دے اوتادا دے،, دے فضائل عظمت شان کرامات معجزات بیان ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ بیان ہو رہے ہیں لیکن جی اصل گل اس ہے جس اس شہر کا سانو حکم ہے اص چیز نلا دس شہروں چڑھ بیٹھے ہاں بھول گئے ہاں ابھی ادھر نہیں جانے ابھی اس پاس جان کی کوشش بھی نہیں کر رہے آ گل سمجھے بڑی سمجھنے والی گل فضائل و مناخب کا بیان کرنا سننا سنا یہ ساری محبت ہے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اصا یہ نبی رسول او لیا سال ہیم شہدا دل و جان نال تسلیم کرنے من لیکن جی آج کل ہر پاس فضائل دا بیان ہو رہا ہے تے اصل حکم گیا ہے جو کام کرنا ہے جس کا جانا ہے اسی ادھر نہیں جانے ادھر جان کوشش بھی نہیں کرتے ابھی سوچتے نہیں جان جانے جان حالانکہ مولا سونے لوگ نے یہاں لوگ فرمائیے اور اپنی مخلوق فرمایا کہ تسا یہاں کے پچھے چل پو گے جدو تھی عزمتہ والے بن جاؤ گے تسا بھی شانا والے بن جاؤ گے کیوں جہاں کا راہ لے لے پاک لگ نال لگ جائے تو جا مولا سونا باقی کتریاں براجن بھی بلاد فرمان ہے قبلہ بندہ یہاں پاگ لگ جاوے اور پچھوں یہ راستہ مر لے اختیار کر لے ترن کی کوشش کرے یہاں دے پچھوں چلن کی کوشش کرے کملا وحدہ و شریف کتے کے جاتے تو فرما سکتا ہے جے بندہ چل جے وہ بندے کی شانو شوق نہیں زندگیاں ویکو ایستا دیکھو اور اے پچھو چلن کی کوشش سب تو پہلا اے لوگ آئے کہ سنائی فرما فرمایا تور ہا پا یت چیتا یقبر ہک پہ شبد فارسی ہےبرانا نہیں عمران صاحب عمران خان صاحب کی گل یاد ہے پڑھ کے سمجھا دیا ہے ویم ہوٹا بیج جتنا بھی موے سبھی How لوگ جبنے بند ہو گئے تو وہ جو بجائے ان لوگوں کی عصمت شانہ بالکل پچا میں provocar la شانج کنا عرصہ گزر گیا عرصہ گزر گیا میرے دوست پاکستان کوچ کیت ہونا عرصہ گزر گیا لیکن دے تو بعد اج بھی انہوں کا نام بڑی عزت نی عمت بڑے ادب بڑی عقیدت اور بڑی محبت لیا کرتا ہے حقی ایک مانوی زندگی آئی حقیقی زندگی ہے